روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے بیشتر علماء کے ذریعے تو لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوا جو ہے وہ میدے کے اندر اس کے جوف تک یا اس کے منہ تک نہ پہنچائی جائے باقی ہمارے شیخ ہمارے حضرت جو ہیں وہ خود بہت بڑے فقی ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اصالہ بھی لکھا ہوا اور اس کے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں بہت زیادہ لیکن چونکہ ہم سے جب کوئی فتویٰ پوچھتا ہے تو ہم وہ فتویٰ بتاتے ہیں جو عام علماء کہہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تو اکثر علماء اگر آپ جدار الفتاح سے پوچھیں گے تو یہی کہیں گے آپ سے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بعض بڑے فقی قسم کے علماء کی رائے ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے احتیاط کرنی چاہیے اگر کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ نہ ہو تو جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن دورانے روزہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے جی روزہ ہو جاتا ہے اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوتا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا نماز کی الگ پوچھ ہے روزے کی الگ پوچھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بندی بھی نہیں ہے اگر کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ آئے گا یا قضا آئے گی قضا کا مطلب ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا اور کفارہ کا مطلب ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھنا اور مسلسل اور پیر در پی رکھنا تو اگر تو کسی آدمی کا کی بھوک کے وجہ سے کوئی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ اس کو شدید ترین نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یعنی کوئی دماغ خراب ہو جانے کا ہے یا مر جانے کا ہے باصورتیں ایسی بھی ہوتی ہے یا کوئی کوئی عقل کو متاثر کرنے کا کسی چیز کا اس صورت کے اندر اگر وہ ایسی شدت کے اندر جب کوئی اور رستہ نہ رہے اس تراری کیفیت ہو جائے اس وقت اگر وہ روزہ توڑتا ہے تو اس اور اس نے توڑ دیا تو یہ ساٹھ مہینے ساٹھ دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھے گا اس کو کفارہ کہتے ہیں کوئی بندہ رمضان میں کسی شرع عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ لوگوں کے سامنے کھا پی سکتا ہے دیکھیں جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی وجہ ہے مثلا یہ کہ وہ مسافر ہے اس نے اسے نہیں رکھا ان کا مطلب یہ ہے پوچھنے کا یا وہ بیمار ہے اسے نہیں رکھا تو بیمار کو اور مسافر کو بھی حکم یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہ اور جو لوگ بعض کا خواتین کا کا اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے بعض اوقات ان کا روزہ نہیں ہوتا تو ان کو بھی یہ کہا گیا ہے شرعن کہ کہتے ہیں تشبب و کے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں یعنی کھائے پیے نہ روزہ تو نہیں ہوتا لیکن کھانے پینے سے گریز کیا جائے جس آدمی کا کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں ہے وہ اس کا تو یہ ہے کہ وہ کھائے پیے بے شک اگر اس کا روزہ اسے اس لوگوں کے سامنے کھا اس سے شاعر کی جو اللہ تعالیٰ روزہ اللہ کے شاعر سے اس کی توہین ہوتی ہے کیونکہ ہر دیکھنے والے کو تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ کیوں نہیں ہے ہر ایک اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ مسافر ہے یہ بیمار ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے گویا کہ یہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا ایک برابر بات ایک جیسی بات اس وجہ سے وہ نہیں ہے میں ٹی بی کا مریض ہوں کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو باقاعدہ منع کرے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر نہ رکھیں لیکن جب